بسم اللہ یہاں سے غذبات کا ذکر شریف شروع ہو رہا ہے یہاں غزوہ عہد کا ذکر ہوگا اور غزوہِ بدر کا ذکر بھی ہوگا <تصفيق> یہ ذہن میں رہے کہ غزوہ بدر جب ہوا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے صحیح روایات کے مطابق تین سو تیرہ لوگ تھے آکلسات والسلام کے ساتھ یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوئے ابو سفیان جو ہیں اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ کافلہ لے کر تجارتی شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے آک السعت اسلام صحابہ کرام علیہ مردوان کو لے کر کے یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے جب انہیں اطلاع ملی کسی بندے کے واسطے سے کہ کریمہ کلعت السلام ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں تو ابو سفیان نے فوراً بندہ روانہ کیا مکہ مکرمہ ابو جہل کی طرف کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ سردار تھا اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے تو تم مدد کے لیے جلدی پہنچو اب ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ہیں وہ یمبو کی جو ہے نا سمندر ہے وہی وہ سمندری راستہ اختیار کر کے سیدھا مکہ کی طرف نکل گیا کریمہ کل ساط اسلام ابھی بدر میں تھے تو وہ چونکہ آکل ساطو اسلام کی پکڑ سے نکل گئے تو اس نے پیغام بھیجا ابو جال کو کہ اب ہم نکل آئے ہیں تو لہٰذا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے گھر میں رہو. اب ایک تو یہ لڑنے کی تیاری سے نہیں آئے تھے آکر صد اسلام کے اکرام لے چاند تلواریں تھیں دس بارہ تلواریں بس جی اور کچھ گھوڑے تھے ان کے پاس اونٹ تھے ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھیں لوگ زیادہ تر پیدل تھے تو وہ لوگ جو ہیں اب وہ سارے کے سارے لڑائی کی تیاری سے آ رہے ہیں ابو جہل جو ہے وہ لڑائی کی تیاری سے آ رہا ہے اور اس نے سارے جو تیار کیے تھے وہ سارے نوجوان تھے لڑنے والے تھے ایک ہزار بندے کی تعداد کے ساتھ اور جنگی ساد و سامان بھی وافر مقدار میں اور شراب تک لے کر آئے پینے کے لیے بھی بعد میں جشن کے طور پر ہم اسے پیئیں گے وہاں پہ چھوڑ ڈالیں گے جی اور کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں تھا ان کے پاس تو یہ جب آپ پہنچے وہاں پر بدر کے مقام پر تو آکل سطح نے وہ ضمن بیان کیا یہاں پر تو ان کے آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی ستر سے زائد بندے ان کے مارے گئے اور ستر سے زائد بندے ان کے گرفتار ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے واضح فتح تا فرمائی آل ایمان کو آلیہ اسلام کو اسی دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا اس کے بعد یہودیوں پر روپ ہو گیا آہیہ اسلام کا اور منافقین جو ہیں وہ بھی کافی سہم گئے اب ہوا یہ کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں جتنا بھی سامان تجارتی لے کر آیا ہوں شام سے وہ سارے کا سارا بطور چند کے دیتا ہوں میں اگلی جنگ کی تیاری کے لیے انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب ہمارا تمہارا ٹاکرا ہوگا تو یہ لوگ جو ہیں وہ تین ہزار کی تعداد میں جمع ہو کر یہ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے عینین کے نام سے یہ وہاں سارے کے سارے تین ہزار لوگ مکہ سے روانہ ہو کر وہاں جمع ہو گئے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارکہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کیا جائے کیونکہ تعداد ان کی بہت کم تھی ایک آزار کے لگ بھگ لوگ تھے بس تو آ کر ایسا تو سامنے ارادہ فرمایا کہ حضور کی منشا یہی تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر باہر جو ہے ان کا دفاع کیا جائے اپنا اپنا دفاع کیا جائے ان کے ساتھ لڑا جائے لیکن ہوا یہ کہ جو نوجوان طبقہ تھا نا آط علیہ السلام کے غلاموں میں اور انہوں نے وہ جو بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور ان کے دل میں ایک بڑی تڑپ تھی ایک ولولہ تھا ایک جذبہ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جو ہے نا وہ فضائل سن رکھے تھے بدر میں شریک ہونے والے شہید ہونے والے لوگوں کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ہم باہر جا کر لڑیں لڑیں ٹھیک ہے نا اب جو بڑی عمر کے صحابہ کے لے مردوان تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کی منشا کیا ہے وہ خاموش تھے اب جو نوجوان طبقہ تھا وہ اس بات پہ یعنی کہ کوشش کر رہا تھا کہ آکل علیہ اسلام جو ہیں ہمیں اجازت دیں ہم باہر جا کر ان کے ساتھ لڑیں السلام نے جب دیکھا کہ بات اسی طرف ہی جا رہی ہے علیہ السلام گھر تشریف لے گئے صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے تو گھر جا کر عقلسام نے اپنی زیرہ پہن لی اور اپنی تلوار اٹھا لی جتنے بھی ہتھیار تھے جنگ کے عقلس و سامنے وہ لے لیے باہر آئے تو وہ جو بڑی عمر کے صحابہ کرام لے مردوان تھے انہیں بڑی پریشانی ہوئی بڑی شرمندگی بھی ہوئی حضور یہ چاہتے تھے کہ اندر ہی رہ کر لڑا جائے اور نوجوانوں نے کیا کر دیا ہے اب وہ آکلیہ السلام کے بارگاہ میں حضر ہوئے بڑی عمر کے صحابہ کرام لے بردوان اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا ارادہ ہے نا جیسے آپ کی منشا ہے کہ اندر ہی رہ کر اپنا دفاع کیا جائے ہم وہی کرنے کو تیار ہیں آپ یہی تشریف رکھیں آک علیہ السلام اکیلے ہی روانہ ہو پڑے آک علیہ السلام نے کہ یہ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے جب وہ ہتھیار پہن لے اور جب تک کفروں کو مار لے اپنے ہتھیار اتارے <متحد> میں اب یہ نہیں ہو سکتا اب میں واپس نہیں آتا بس کریم اقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو باقی صحابہ کرام لے مڈوان بھی روانہ ہو پڑے بدر کے بعد جا کے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا ذلیل یہ مسلمان ہوا تھا۔ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا جب مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل ہوا نا تو یہ بھی اس نے بھی کہا کہ چلو جی میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں۔ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا, تھا تو منافق بے تھا۔ تو یہ اس نے کیا کیا جب روانہ ہوئے نا اگلے موسم تو ایک ہزار کی تعداد تھی۔ تو اس بدت نے یہ کیا کہ تین سو بندے توڑ لیے ان میں سے تین سو بندے واپس لے آئے اب آپ کو ہے کہ تین سو بندے پہلے روانہ نہ ہوتے تو بات نہیں تھی لیکن جب تین سو بندہ ساتھ روانہ ہو پڑے ہزار بندے ہوں اور آگے تین ہزار بیٹھے ہوں تو ایک دم سے تین سو بندہ ہی آ جائے تو باقی لوگوں میں تو زاری گا بات ہے کہ وہ بد آئے گی ان میں بھی کمزوری آئے گی ان کے دلوں کے اندر تو ان میں دو گروہ ایسے تھے جن کو بتن کہا جاتا تھا بتن کہتے تھے زیلی قبیلے کو جیسے ایک قوم ہمارے ہاں ہوتی نا جی جیسے ارائی کہہ لیں آپ ان کے نیچے کوئی مہر ہو گئے کوئی می ہو گئے کوئی جنجوے ہو گئے یہ سارے کے سارے ان کی یعنی کہ بڑی قوم جو ہے نا اس کے نیچے آگے جتنی قومیں بنتی جائیں گے ہوں گے وہ ارائی لیکن کسی اور نام سے مشہور ہوں گے فلانے کے ادھر کے ادھر کے اس طرح ہوتے نا تو نیچے والی جو قومیں ہوں گے نا سب کو بتن کہیں گے کیا کہیں گے وطن کہیں گے اسی طرح اوس اور خزرہ یہ دو انصار کے قبیلے تھے ان کے آگے وطن تھے دو قبیلے ایک کا نام تھا بنو ہارسا اور ایک تھا بنو سلمہ یہ دو قبیلے جو تھے ان دونوں قبیلوں کے دل کے اندر بھی کمزوری آ گئی انہوں نے بھی کہا کہ ہزار بندے کل تھے تین سو نکل گئے تو صرف یہ وسط سے ہی آیا بس ابھی تک کوئی بات نہیں کی کسی سے صرف وسط سے ہی آیا ان کے دل کے اندر کہ ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے لیکن لوٹے نہیں وہاں سے واپس نہیں ہوئے یہ مخلص مسلمان تھے صرف ایک بس آیا کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا کہ ہمیں بھی یہاں سے لوٹ جانا چاہیے یہ صرف خیال آیا دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور جو الفاظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ یہ زندگی ساری اس پر فخر کرتے تھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری کمزوری کا ہماری ایک وقت کے لمحے کے لیے ہمارے دل میں جو ایک یعنی کہ کمزوری آئی تھی وہ ہمارے دل میں آئی ہے لیکن ہمیں اس پہ کوئی اب پریشانی نہیں ہے کہ ہماری کمزوری جو ہے اللہ تبارک وطال نے بیان کی ہے کہتے خوشی اس بات کی کہ اللہ تبارک جو ہمارے لیے الفاظ بیان کیے نا ولہ کہ اللہ ان کا ولی ہے اللہ ان کا ولی تھا وہاں یہ تو کمزور ہو گئے تھے لیکن اللہ ولی تھا اللہ نے ان کو سنبھال لیا وہاں اللہ نے کمزور نہیں پڑھنے دیا اللہ تبارک تعالی نے ان کے دل کو تھام لیا ان کے دل پہ مرم رکھ دی ان کے دل مضبوط ہو گئے پھر یہ بھی روانہ ہو پڑے ساتھ اب کریمہ کسم اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عود کے مقام پر جو آج کل جبل رمات ہے نا یہ تو بعد میں نام پڑا اندازوں کی پہاڑی پہلے نام اس کا کچھ اور ہی تھا یہاں پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سے آبائی کرام کو مقرر فرمایا میں کہ ہمیں فتح ہو جائے شکست ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے وہاں سے نیچے با با نہیں آنا کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تو باقی با با با یہ جو ہیں این این پہاڑ کے پاس پڑاؤ کیا ہوا تھا مشرقین مکہ نے یہ آئے حملہ کرنے کے لیے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے سہاب کرام بردوان نے پہلے زبردست حملہ کیا ان پر انہیں شکست فاش ہوئی سارے کے سارے بھاگے وہاں سے سارے بھاگے مشرقین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اسی میدان کے اندر انہیں دو بار شکست ہوئی ہے دو بار بھاگے بارے پہلی بار تو نے بغیر کی ڈر کی بھگا دیا ہوں. حالانکہ جب وہ اتنے سارے سیابان کو قتل کر چکے تھے شہید کر چکے تھے حضرت حمزد شہید ہو چکے تھے پچاس صحابہ کے رام لئے جو پر کھڑے تھے ان میں سے باقی سارے نیچے آ گئے بارہ صحابہ بچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے آکل سطح کا دفاع کرتے کرتے صحابہ کے نام لے کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی آکلام کے دندان مبارکہ کا شہید ہو گئی. کو اٹھا کر کے لے گئے پہاڑ کے اندر جا کے پردے والی جگہ تھی وہیں پہ آکل شام تشریف فرما ہوئے وہاں پہ آکل سام کے شہبہ آکلسلام کے یعنی کے پہرے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اب وہ نعود بلا کر سکتے تھے آکلام کے باقی سیاحہ جو ہے وہ سارے کے سارے تائیں ہوئے تھے نوز آ شام تک پہنچ سکتے تھے حرت مبکر عمر تک پہنچ سکتے تھے جب انہوں نے دیکھ رہے میدان سارا خالی ہے باقی صحابہ کا نام کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر ہو گیا کوئی ادھر چلے گئے اس طرح کر کے تو اس وقت ابو سفیان کے منہ سے نکلا کے حبل جو ہے نا اس کی فتح ہو جیسے یہ کہتے ہیں جے ہند جیب موتنی فلانی شرانی اور نام لیتے ہیں اس طرح کر کے اس نے بھی نام لیا کہ حبل جو ہے نا کی فتح ہو, فتح ہو اے؟ اے؟ اس وقت کریم السلام نے حضرت عمر کو فرمایا اس سے پہلے جو ہے نا اس نے کہا السلام کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے اس نے پھر کہا کہ اب وہ بکر کہا علیہ السلام نے میں چپ رہنا بولنا نہیں حضرت عمر کا نام لیا میں چپ رہنا بولنا نہیں علیہ السلام نے خاموش کروا دیا ان کے ذہن میں یہ آیا اس نے کہا کہ سارے شہید ہو گئے ابو سفیان نے کہا سارے شہید ہو گئے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی نے نہیں بولنا صحابہ کے عام لے جو عجیل صحابہ بیٹھے تھے آکال اسام کے پاس منع کرنے کے بعد جب اس نے یہ کہا نا لو جی آج تو اس کی فتح ہو گئی ہے بل بدھ کی فتح ہو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں رہا گیا اللہ, اللہ جل فتح میرے رب کی ہے میں یہ حبل جو ہے نا یہ اونچا نہیں ہوا میں میرے رب کا نام اونچا ہوا ہے اب بتایا بندہ مومنٹ جو ہے نا اس کی اس کا ایمان رب کے ذات پہ کیسے ہوتا ہے اتنے سیاب شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے یہ بات کی ہے نا کہ حب الفتہ ہو گیا انہوں نے کہا نانا قربھی نا نا نا فتح نہیں ہو سکتا چاہے مسلمان سارے کے سارے شہید ہو جائے فتح میرے رب کی ہے بلند ذات میرے رب کی ہے لیکن آج مسلمان جو ہے نعبد انہی حالات کو دیکھیں اپ اج انہی حالات کو دورانے کی ضرورت ہے بھائی انہی حالات کے مطابق ایمان بنانے کی ضرورت ہے صحابہ کرام علی مردمان دیکھیں ان کے سامنے اقل اسلام زخمی ہو چکے ہیں غندان مبارکہ شہید ہو چکے ہیں صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں اس کے باوجود جب یہ आवाज اٹھی نا کہ کفر کی فتح ہوئی ہے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جل جلال میں کہا نا نا نا کفر کی فتح نہیں ہو سکتی یہ فتح اسلام کی ہے میں کفر کبھی ہو سکتا شرک تنہی اُٹھے نہیں ہو سکتا بلند رہے گا تو رب تبارک وطالہ کا دینی اسلام بلند رہے گا آج ہمارا کیا حال ہم نے کیا دیکھا مسلمان مظلوم ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہوا ہم نے نعوذ باللہ اسلام کو ایک کوسنا شروع کر دیا ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بھئی کیوں کیوں اتنا جلدی تمہارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا اتنی جلدی تمہارے ایمان کی کڑیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی کہ آج تم جناب بے ایمان ہو کے ایسی باتیں کرنا شروع کر گئے ہو کہ جناب نعوذ باللہ نوزالے کو کفر کو راہل کفر کو شرک کو اور راہل شرک کو تم نے اونچا کہنا شروع کر دیا ہے مسلمان تو کسی بھی حال میں کفر کو اونچا نہیں سمجھتا مسلمان کے نزدیک تو اسلام ہی اونچا ہے اچھا بھائی آخر ایسا کیوں ہوا تمہارا ایمان کمزور کیوں ہوا کافروں کے گلغل کو دیکھ کر کافروں کی ایک وقتی طور پر ان کی بدماشی کو دیکھ کر وہ جناب لے لے بی پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، بدماشی کرتے پھرتے ہیں، دیکھ کے تمہارے ساتھ وہ اس وقت بھی تو میدان تھا بھائی میدان خالی پڑا تھا ایک بندہ بھی میدان میں نہیں کھڑا تھا سارے سیاب کرام دائیں بائیں ہو گئے اور آ کر اسلام جو غار میں تشریف فرمائے صحابۂ کرام لے جو کچھ بچے تھے وہ وہیں پہ تھے باقی سیاح سارے شہید ہوئے پڑے این اس حالت میں بھی میں کہوں کس میں خدا کی وہی حالات آ جائیں وقت بھی وہی نارا لگانے کی ضرورت ہے جو پودا لگایا تھا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ کہ اسلام اسلامی بس فتح میرے رب کی ہے نام اونچا میرے اللہ کا ہے اور کچھ بھی نہیں بتائیں بھائی اب اب فتح کیسے ہو رہی ہے دوسری فتح کیسے ہو رہی ہے پہلی بار سے ایسے ہو بھاگے. دوسری بار شہید کر کے کہ رامل مردوان کو آکل شام کو زخمی کر کے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضور شہید ہو چکے ہیں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضور شہید ہو چکے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رب تبارک وطار نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی وہاں سے بھاگے اور سے بھاگے وہ سارے تتر بتر ہوئے ایسے بھاگے مدینے سے دور جا کر میلوں سفر کر کے نہ وہاں جا کر ٹھہرے او ہم سے کیا ہوا جو بچے تھے ان کو بھی مار آتے مارا, یہ کیا ہوا ہم اب وہ سفیان کہنے لگا باقی سارے کہنے لگے جو بچے تھے انہیں بھی مار آتے ہم یہ کیا کیا ہم نے میدان خالی تھا جو بھاگے جا رہے تھے ان کے مسلمان ان کے پیچھے جاتے ہم ان کا پیچھا کیوں نہ کر سکے ہم وہ مدینہ خالی پڑا تھا ان کی عورتوں کو مار دیتے بچوں کو مار دیتے پورے مدینے کو تاراج کر دیتے یہ ہم سے کیوں نہیں ہوا وہاں سے پھر انہوں نے ارادہ کیا واپس جائیں وہاں سے پھر ارادہ کیا واپس جائیں اللہ تبارک مطالعہ ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا وہاں سے پھر آگے گئے پیچھے نہیں آئے بتائیں جی اتنا نقصان کے باوجود اتنی شہادتوں کے باوجود بھی میرے اللہ تبارک مطالعہ نے بغیر صحابہ کے نام روان کیا ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی وہ تر بتر ہو گئے میدان چھوڑ کے بھاگے کر سکتے تھے سارا کچھ صاف سب کو شہید کر سکتے تھے جتنے سیاب کے نام لے جان تھے سب تک پوچھ سکتے تھے پکڑ سکتے تھے ان کو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہ رب تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے خفیہ مدد خفیہ مدد رب تبارک و تعالی کی ایسی آئی کہ وہ نہ آ کر تو شام تک پہنچ سکے وہ تو بھی ہزاروں میں تھے ہزار تعداد تھی ان کی کچھ لوگ مارے گئے ان کے وہاں لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی وہ نہ آ سے تو شام حضرت عمر بولے تھے حضرت عمر کی آواز آئی ان کے کہانوں تک یقین ہو گیا انہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے है? اور آ کر اسلسام کے بارے میں بھی یعنی کہ وہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھ چکے تھے کہ شہید ہو چکے ہیں لیکن انہیں یہ تو پتہ چلا نہ پہلے جب بول رہے تھے نام لے رہے تھے حضرتمر نہیں بول رہے اب ایک دم سے بولے ہیں ممکن ہے دوسرے بھی بیٹھے ہوں بول رہے ہیں جی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیا ہے وہاں سے سارے بھاگے یہ دوسری شکست شکیست انہیں کے ماتھے پہ لکھی گئی یہ شکست انہی کے ماتھے پہ لکھی گئی ہے وہ جو شہید ہوئے تھے نا حضرت ابھی حمض ردی اللہ تعالیٰ نے جی آج بھی مدینہ کے کتب وہی وہ ہیں مدینہ میں یہ حضرت نا جہاں پہ ہے جو گئے ہیں اللہ تبارک قبول کرے جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے یہاں پہ ان کا تھے دامن میں وہی پہ حضرت عمیر حمدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تھا یہ تو بعد میں آ کر کے وہاں سے ان کا مزار شریف نیچے کی طرف منتقل کیا گیا ہے وادی کے اندر بالکل جہاں چٹھیل میدان ہے وہاں پہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی ہے ابھی جو مسجد جامع سعیدہ بنی ہے تمیر ہوئی ہے وہاں پہ کرین کے ذریعے کھدائی ہو رہی تھی آکر سسام کے ایک سیابی دو تین سیابی تھے ان کے مزار شریف جو ہے وہ بھی درمیان میں آ گیا نیچے سے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سارے تھکے ہوئے تھے پریشانی بھی تھی بہت زیادہ تو السلام نے جو قبریں تیار کروائیں اجتماعی قبریں تھیں دو دو تین تین کو السلام نے دفن کروایا اور مزے کے بعد دیکھیں حضور دفن کر رہے تھے آکلام تھے پہلے وہ بندہ اٹھا کے دیں گے رب کو قرآن زیادہ یاد تھا سبان اللہ کیا یار امام علم بیا سامنے معیار کیا دیا ہے جسے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا نا اس بندے کو پہلے دے مجھے تاکہ اس کی تدفین کی جائے اللہ اکبر یہاں کیا ہے کہتے یہاں حافظ قرآن جج نہیں لگ سکتا وہ لگے جج دبئی میں جا کے عورتوں کے ساتھ بغیر لباس کے ڈانس کرتا ہو وہ جج لگے جو جناب کسی کے غلام ہو رنڈی بن کے فیصلہ کرے وہ جج بن سکتا ہے قران کا حافظ جج نہیں بن سکتا لیکن ایمان ایمان والوں قرہ رب تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے حبیب کے نزدیک معیار کیا ہے عزت کا میں وہ بندہ پہلے پکڑا مجھے جو رب تبارک و تعالی کے قران کا زیادہ حافظ صار اس رب تعالی کو قران زیادہ یاد تھا وہ بندہ پہلے مجھے میرے ہاتھ میں دیں اور اس طرح کر کے تدفین کی گئی نا دو دو تین, تین بندوں کو ایک ہی میں دفن کیا گیا تو جامع سید شہدا شریف جب بنی ہے مسجد شریف اس کی تعمیر کے دوران کرین کی وجہ سے آکل اسام کے ایک سیابی جو شہدہ میں سے تھے ان کی ٹانگ مبارکہ کو کرین جا لگی کرین کا جو پھاوڑا ہوتا نا وہ لگا تو اس سے خون بہنا شروع ہو گیا مدینی کے ڈاکٹروں کو بلایا خون روک ہی نہیں رہا ڈاکٹروں نے متفقہ طور پہ کہا کہ یہ شہید ہیں اور ابن نے زندگی دے رکھی ہے خون بند نہیں ہوگا تم دفاع نہیں کر دو بس اندازہ تو ان کی بھی تدفین جو ہوئی نا وہ بعد میں ہوئی ہے یعنی وہاں سے نکال کر کے انہیں یہاں نیچے دامن میں دفن کیا گیا حضرت سیدنا العبیر حمض رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ان کے مزار شریف وہی تھا جہاں ان کی شادت ہوئی تھی جبل رما کے بالکل دامن میں ٹھیک بعد میں نیچے بنائی گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فتح تا فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو اور اس کے بہت سارے اثرات جو ہے نا میں نے اپنی تفسیر نموس السالت میں بیان کیے ہیں جسے لوگ شکست کہتے ہیں نا وہ حقیقت میں فتح تھی وہ حقیقت میں کیا تھی فتح, فتح دشتر دشتر تھی, فتح تھی وہ حقیقت میں تھی فتح, فتح, دشتر فتح دشتر دشتر دشتر دشتر تھی کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ شکست تو اس کے نام میں ہے ہی نہیں کہ نہیں جنگ میں گیا جیت کے واپس آ گیا غازی بن گیا وہاں مارا گیا ہے رافر ماتن مریا نہیں کہنا شہید کہنا اسے تو پھر شکست ہے واپس آ تو غازی صاحب ہے وہیں پہ قتل ہو گیا ہے تو میں جنت کی ہو رہی ہوں اس کے استقبال کو کھڑی ہے یار ہر بندے کا بھی استقبال ہوتا ہے یہاں آپ میچ جو کھیلنے جاتی ہے ہماری قوم حرام جو ہے یہ جب واپس آتی ہیں انڈے پڑتے ہیں ٹماٹر پڑتے ہیں جب ہار کے جائے وہ واپس اپنے ایئرپورٹ میں نہیں اترتے یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں کہیں اور ہوتا یہ نہیں ہوتا تو بتائیں ہار وہ کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے بھائی لیکن یہاں رب تبارک کو تالا فرماتا جو میری راہ میں ہار جائے نا اسے ہارا ہوا تو کیا مردہ بھی نہیں کہنا تم نے ایسی زندگی میں نے وہ دے رکھی ہے میں تمہیں شوری کوئی نہیں ایسی زندگی میں نے دی ہے ہر بندے کی زندگی کو پتا ہمیں کیسے زندہ ہے وہ پتا ہے ہمیں رقط بارکے وید بندہ یہ ہے جس کے بارے میں مام مام مام لاتا شروع تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوا زندہ کیسے کیا زندگی عطا فرمائی رب؟ تو شکست والی بات مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے شکست کافروں کے لیے مسلمان کے لیے شکست نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے نا یہی مقام جو ہے نا آپ ذرا تفسیر نامو شری صالا شریف جن کے پاس ہے وہ اسے پڑھیں ذرا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ایسے ایسے اسرار اور ایسے سے رموز وہاں بیان کیے گئے ہیں اللہ اکبر کوئی بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کبھی کہ وہاں کیا ہو گیا تھا پچاس سے آب کرام لہمران کے حضور نے ڈیوٹی لگائی تم نے ادھر ہی رہنا ہے وہ پھر نیچے آئے تو کیوں آئے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے اسرار میں سے ایک سر ہے اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ رب تبارک و تعالی نے آگ کے لیے بھی تربیت فرمانی تھی آگ کے لیے بھی تربیت فرمانی تھی دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ویز خدا مقاعدال اللہ اکبر میں حبیب پیارے وہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے وہ بھی بڑی سونی بات ہے جب آپ سویرے سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر تو بونا مقاعدال مومنوں کو آپ مرچوں پہ کھڑا کر رہے تھے وہ بھی بڑی قابل ذکر بات ہے کہ آپ سویرے سویرے نکل کے اپنے گھر والوں کے پاس سے آئے اور مومنوں کو اہل ایمان کو آپ مورچوں پر کھڑا کر رہے تھے واللہ سمیع و اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے یعنی جو کچھ بھی ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سن بھی رہا تھا اور جان بھی رہا تھا علم ازلی عرب تبارک و تعالی کیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا از ہم میں جب تم میں سے دو گروہوں نے یہ چاہا کہ تھوڑی کمزوری دکھائے وہ جو ابھی میں نے بتایا بنو سلمان اور بنو ہارسا جو بتن تھے اوسر حضرت کے انہوں نے چاہا کہ ہم یہی سے واپس چلے جائیں صرف ذہن میں خیال ہی آیا تھا بس آیا تھا کسی سے بات تک نہیں کی تھی دونوں کبھی لو کبھی وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارے دو گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ کمزوری دکھائے ولہ بلیما اللہ ان کا بلی تھا اس نے انہیں سنبھال لیا بلد. اللہ تبارک وطالیہ نے دیا اللہ فلیحت اللہ اکبر یہ اب بات آ رہی ہے وہی جو کل کی تھی کہ مسلمان جو ہے نا ربت بارک بطالیہ ہاں دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں دیکھی جاتی ربت بارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وا اللہ فلیحت وکل المنون ٹھیک ہے تمہارے بندے ہزار تھے اس میں سے سات سو, سات سو رہ گئے ہیں. تین سو نکل گئے ہیں ان کے بندے تین ہزار ہیں تمہارے پاس پاس پاس ہے ان کے پاس بہت ہے. تمہارے پاس ہتھیار کم ہے. ان کے کے بہت تعداد دیکھو تداد کم ہے. تم یہ دیکھو ہاں جتنا تم سے ہو سکتا ہے ہتھیار جمع کرو اسلح ہو تمہارے پاس لیکن پھر بھی بھروسہ رب پہ کرنا ہے رب تعلیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا تبقہ رب کی پہ کرنا مدد ہے بس اللہ تبارک وطالعہ کے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہ آنے والی نہیں ہے ربت بارک وطالعہ ارشا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے میں ان کو دیکھ کے تم کیوں کمزوری اختیار کر رہے ہو تم کیوں سوچ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ مبارکہ موجودہ دور کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے آج دیکھے نا اکلسام کے سیابی جنگ میں حضور تشریف فرمائے ہے وہ کہنے لگے حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے آکل کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی میں یہی لے جا کھجور کی چھڑی تھی کھجور کی چھڑی سے بندے قتل ہوتے ہیں یار بتائیں وہ اکلام کے سیابی کہتے ہیں زندگی ساری میں پھر اسی سے لڑا ہوں جس کو لگتی تھی گردن اتر کے نیچے جا پڑتے پتہ نہیں ایمان ہمارے اندر سے آج نا اصرا بھی موجود ہے فوج بھی موجود ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس سارا کچھ موجود ہے صرف ایمان ہی کمزور ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں وہ کہتے نہیں یہ فلانا نہیں ہے ہوگا ڈمکوڑا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے میں نے کہا تمہیں صرف غیرت کی ضرورت ہے باقی عرصہ موجود ہے تمہارے پاس ہم یہ کہتے نہیں ہیں اپنے منہ سے دنیا کی سب سے سپر بن نمبر ون فوج ہمارے ہے کہتے نہیں کہتے اور اسلبیہ ہمارے پاس بہت بڑا ہے یا نہیں بم شمس موجود ہے نا میں یہاں پہ دھمکی دیتے ہوتا ہے یہ شبرات کے لیے پٹاخے جو ہم نے لڑنے کے لیے رکھے ہوئے بندے اب سارا کچھ موجود ہے تمہارے پاس صرف غیرت کی گولی کھانے کی ضرورت ہے جی دیکھے اب بدر کا ذکر آ رہا ہے درمیان میں اللہ تعالی نے ارشا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بہن تم عزیلہ جب تم کمزور تھے <treballhed> اس وقت بھی تم کمزور تھے اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے اس وقت تمہاری مدد کی فتح اللہ اللہ تم تشکرون تم نے کیا کرنا ہے فتح اللہ تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کا احسان مانو, مانو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کا احسان مانو اللہ اکبر جی آگے دیکھیں جی آگے مبارکہ جو آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا حبیب کریم اللہ صلی السلام کی زبان مبارکہ سے کیا اپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تمہاری مدد کرے گا ملائکہ کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے ملائکہ کے ذریعے سے مفسرین کے دونوں طرح ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ جو ہیں بدر میں وعدہ تھا بعض کہتے ہیں عود میں وعدہ تھا بعض کہتے ہیں دونوں میں وعدہ تھا رب تبارک و کا کہ بدر میں بھی آئیں گے اور عود میں بھی آئیں گے یہ آیت مبارکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا استقولوللمؤمنین الین یغنیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ الاف من الملائکہ المنزلین حبیب جب وہ بادی بڑی قابل کرے جب آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے کیا اللہ تبارک و وطالعہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزاروں کے ذریعے جو اترنے والے ہوں تین ہزار فیصلے بھیج کر رب تبارک و وطالعہ تمہاری مدد کرے جی, جی, جی بلا کیوں نہیں آگے اللہ تعالیٰ نے شرط مقرر کی اگر تم یہ دو کام کرو نا جیسے کل پڑا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبرو تک اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں ان کا کوئی مکر نقصان نہیں دے سکے گا رفتبار کو تعالیٰ نے آج پھر فرمایا یعنی اس آئے مبارک میں پھر بیان ہوا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تصبر تک اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو مدد آئے گی فرشتوں کی اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو و یا تم من فور وہ چاہے جتنے مرضی جذبے سے تم پر حملہ ور <سلام> تو اللہ تبارک تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار فیصلوں کے ذریعے جو نشان زد فرشتے ہوں گے پہلے وادہ کیا رب تبارک کو ایک ہزار فرشتوں کا بدر میں ایک ہزار فیصلے آئیں گے کیونکہ ان کے لوگ کتنے تھے ایک ہزار تھے کتنے تھے ایک بدر میں عود میں آ کے تین ہزار نا وہ بدر میں وہ ہزار تھے یہ تین سو تیرہ تھے ان کے لوگ ایک ہزار تھے و تعالی نے اطلاع ملی کہ ان کا کوئی لشکر پیچھے سے اور آ رہا ہے اللہ تبارک وطالم ہم تین ہزار کر دیتے ہیں کتنے کر دیتے ہیں تین ہزار کر دیتے ہیں اب انہیں اطلاع ملی کہ کچھ لوگ اور آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہم پانچ کر دیتے ہیں تم نے مضبوط رہنا ہے بس پانچ ہزار جو ہے نا یہ بھی دیکھیں لشکر جو ہوتا ہے لشکر اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں پانچ حصے سب سے پہلا میمنا ادھر والے میسرا دائیں اور بائیں والا میمنا اور میسرا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے ایک حصہ پیچھے ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساکا کیا کہتے ہیں ساکا سین الف آف ساقا وہ درمیان میں ہوتا ہے قلب دل بھی بندے کے بالکل اہم درمیان میں ہوتا ہے اسی طرح گھر کے اسے بھی رت بار کو پانچ ہزار فیصلے بھیجوں گا میں ہر لشکر کے ساتھ ایک ایک ہزار فیصلہ کھڑا ہو جائے ہر لشکر جی اندازہ لگائیں اللہ و تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اور وہ رب رابطہ نے فرمایا کہ وہ نشان زد ہوں گے کیا ہوں گے نشان لگے ہوں گے میں یہ نہیں جو, جو ہاں پھرتے ہیں وہ ہی آ جائیں گے لا لا رب تعالی میں اپنے پاس سے بھیجوں گا نشان لگے ہوئے صرف لڑنے کے لیے آئیں گے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے آج بھی جائیں نا تو وہاں کے عرب لوگ جو ہے وہ بتاتے کہتے ہیں اس پہ آگے فرشتے اترے تھے وہ چوٹی ہے نا ریت کی ریتلہ علاقہ ہے وہ میں اس پہ آکے فرشتے اترے تھے جنہوں نے آکا علیہ کے صحابہ اکرام ری مردوان کی مدد کی تھی اللہ. وہ ایک انتہائی مددار بات کریم آکا کر علیہ السلام نے رات کے وقت نا بدر میں رات کو نشان لگا دیئے حضور نے اپنی چھڑی کے ساتھ میں یہاں فلانا مرے گا یہاں فلانا کافر مرے گا یہاں فلانا مرے گا ایک صحابہ بھی کہتے ہیں دیک انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ایک کافر مرا پڑے پڑا تھا آ کر سام ایک فرشتے کو میں نے دیکھا وہ اسے دھرو کے نہ کھینچ کے لا کے وہاں ڈال رہا کہتا یار رسول سولر نیشانت رہا یہاں لگا تو ادھر کیوں مر گیا ادھر مار <س Beispiel> در مرنا تو در کیوں مر تو وہ کا صلی اللہ, اللہ تبارک وطال نے, دی اللہ اللہ نے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں تمہارے دل کیا ہو جائیں مطمئن ہو جائیں ومن نصر اللہ من عند اللہ مدد تو میں فرشتوں کے بھی مدد نہیں میں بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں رب تعالیٰ میں تمہیں جائیں تم نے اپنے ہتھیاروں میں نہیں کرنا بھروسہ مجھ پہ ہی کرنا کیوں اللہ اللہ حکیم میں مدد تو اس اللہ کی طرف سے آنے نہیں جو غلبے والا اور حکمت والا ہے مدد اسی کی طرف سے آنے والی ہے من کافرو یہ اس لیے رب کر رہا ہے تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ کے رکھ دے او یکم فینبو خائبین یا پھر ان کے ایک گروہ کو جلیل کر دے وہ رسوائی کی حالت میں وہاں سے واپس چلے جائیں اب بتائیں جی دونوں مقاموں پہ دیکھ لیں بدر میں بھی وہی دوڑ کے گئے ہیں عد میں بھی وہی دوڑ کے گئے بدر میں بھی وہی دوڑے ہیں میں بھی وہی دوڑے ہیں, ہیں ربت بارک و تعالی نے دونوں جگہوں پہ انہیں ضلیل کیا ہے ربت بارک و تعالیٰ نے ارشا فرماد علیہ فین ظالمون محبیب پیارے آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی شے کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و ان کی توبہ قبول کر لے یا پھر انہیں عذاب دے فعین ہم ظالمون بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں صاحب السلام عہد میں دعا کرنے لگے تھے ان کے خلاف ان کے خلاف دعا کرنے لگے تھے آکل صاحب السلام تو رفت تبارک و تعالی نے وہاں پہ منع کر دیا کیونکہ وہاں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھنا تھا بہت بڑی تعداد تھی وہاں انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا جہاں جس کا کفر پہ مرنا قطعی اور یقینی تھا نا وہ رب نے منع نہیں کیا بہار نے منع نہیں نے دعا کی ہے کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن جنگی مہمات کے ماہر تھے یہ جتنا بھی یعنی کہ بظاہر جو نقصان ہوا ہے انہی کی وجہ سے, ہوا ہے عود کے اندر یہی پیچھے سے لشکر لے کر آئے اور اسلام کے صحابہ کو شہید کیا یہی بعد میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے جناب صرف سلار بنے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے آکل سامنے سیف اللہ مسرور یہ رب کی تلوار ہے اور سونتی ہوئی تلوار ہے سونتی ہوئی چھک کے رکھی تلوار, تلوار, تلوار وہ والی تلوار اسے لڑنے کے لیے جو جہاں آئے ہوئے ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اب بتائیں جو لڑنے کے لیے آئے جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے اللہ فرما رہا ہے ممکن ہے بخشا بخش نہیں حضرت ابو سفیان کو بخشا نہیں حضرت ہندا کو بخشا نہیں رب تبارک بطالہ نے تو بتائیں ان کو بخش دیا ہے وہ صحابہ کرام علی مردمان جو وہاں کھڑے تھے پہاڑی پر جن سے بھول ہوئی ہے ان کو نہیں بخشا رہا بنے ان کو نہیں بخشا تبارک وطالیہ نے آگے فرمایا تبارک و تعالیٰ نے بھائی عدد می اور رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے یا عذاب میں مبتلا ہونے والا وہی گروہ تھا جنہوں نے بعد میں بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں مر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان